اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بان کرو کہ ان میں ایک کو ہم نے ان گوروں کے دو باغ دیے اور ان کو کھجوروں سے ڈیمپ لیا اور ان کے بیچ میں کھیتی رکھی